بالصبر وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ صورت البقرہ آیت نمبر پینتالیس کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر یعنی کسی بھی مصیبت کے برداشت کرنے میں ان دو چیزوں کا سہارا لو صبر کے بغیر تو کوئی کار خیر وجود میں نہیں آ سکتا اور نماز کا لب لباب اللہ کے حضور دل کا جھکاؤ ہے جو ایمان و عمل کے میدان میں ثابت قدمی کے لیے سب سے بڑی مددگار ہے سورہ کہف میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ریشی دونو اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے کے رکھ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اس کا چہرہ چاہتے ہیں اور سورہ انحل میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر اکتالیس اور بیالیس میں ارشاد فرمایا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 اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا بلا شبہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھک آنا دیں گے اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے کاش وہ جانتے ہوتے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور فرمایا سورہ بقرہ آئد نمبر 153 میں آمنوا بالصبر ان الله مع الصابرین اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سورہ معارج آیت نمبر انیس سے تیئیس تک اللہ نے فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَهَا لُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ بلا شبہ انسان تھڑ دلہ بنایا گیا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے سوائے نماز ادا کرنے والوں کے وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے تھے راستہ میں کسی نے خبر دی کہ آپ کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا ہے تو یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دو رقط نماز ادا کی اور کہا کہ ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کر ایسا کیا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو مصدر کے حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے آیت نمبر چھالیس میں اللہ کا فرمان ہے الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں نماز کی پابندی ویسے تو ایک بہت مشکل ذمہ داری ہے مگر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اس کی ملاقات کا شوق اور آخرت کا یقین ہو ان پر یہ بھاری نہیں رہتا البتہ جو شخص رب کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتا قیامت سے اللہ تعالی سے ملاقات اسے بہت بڑی اور بھاری ہوگی سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک بندے سے فرمائے گا کیا میں نے تجھے عزت نہیں بخشی تھی تجھے سردار نہیں بنایا تھا تجھے بیوی نہیں دی تھی کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ کو تیرے لیے مسخر نہیں کر دیا تھا اور کیا میں نے تجھے حکومت کرنے اور چوتھا حصہ بطور ٹیکس وصول کرنے کی مہلت نہیں دی تھی بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں آیا میرے پر بردگار تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یقین تھا کہ ایک دن تو میری ملاقات کے لیے آئے گا بندہ عرض کرے گا نہیں تو اللہ رب العالمین فرمائے گا آج میں تجھے بلا رہا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا صحیح مسلم کتاب و کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اللہ رب العالمین آیت نمبر چھیالیس میں یہی فرما رہے ہیں کہ وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ ان کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یعنی سب نے جانا اللہ کی طرف اور جو نہیں اللہ کے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن اعرض عن فإن له <تصفيق> وہ لوگ جنہوں نے میرے ذکر میرے دین سے منہ پھیرا میرے قرآن سے منہ پھیرا ایراز کیا ہم دنیا میں ان کی معیشت کو برباد کر دیں گے اور ون شروع ہو یوم اور انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں تو دیکھا کرتے تھے آج نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا تو اللہ رب العالمین کہے گا تم نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تھا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَ. آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا تو میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر اور حق پر چلنے کی توفیق طاف رمائے اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سب لوگ پورے ایمان پوری محبت اور پورے تقوا کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا ان الحمد رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ